بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام الفلام مین, مین غریبت روم مغلوبی ہو گئے مغلوب ہو گیا رومی یا مغلوب ہو گیا روم فی عدن العردی سب سے قریب زوالی زمین میں وہ بعد امباد غالبہم اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلی بون ان قریب غالب آئیں گے فی سنین چند سالوں میں للہ لاہمرو یہ جیدا کہتے ہیں تین سے نو تک کے سال للہ لاہمرو اللہ کے لیے ہی ہے حکم معاملہ من قبل وبم بادو پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ یوم دن اور اس دن یفرا المنون خوش ہوں گے ممن بنصر صلی اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ میں شاہ و مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ عزیز الرحیم اور وہ سب پر غالب بہت رحم والا ہے وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا کلف اللہ وعدہ ہو خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی والا کنہنا اکثر انداز لیکن لوگوں میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے یعلمون ظاہرا جانتے ہیں ظاہر کو من الحیات دنیا دنیاوی زندگی سے وہم اور وہ عن الاخرتی آخرت سے ہم غافل غاقل ہیں عبلم یہ تفقا کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ کی ان ہم اپنے آپ میں ما خلق اللہ ہو کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اسلمواد کی آسمانوں کو عربا اور زمین کو وما ہمار جو کے درمیان ہے اللہ بالحقی مگر حق کے ساتھ وہ اجل مسمہ اور مقرر مدت تک وہ لوگوں میں سے بہت زیادہ بالقاع اور اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ لقاف رون البتا کفر کرنے والے ہیں اولم یسیرو کیا انہوں نے چلے پھرے نہیں وہ فل زمین میں فیندور پس وہ دیکھیں کئی کانا آپ بۃ اللہ دینہ کیسے رہا ہے انجام ان لوگوں کا من ہم جو ان سے پہلے تھے کانوں تھے وہ اش قوت زیادہ سخت ان سے قوت کے اعتبار سے وہ اثار الردا اور انہوں نے زمین کو پھاڑا زمین میں حل چلائے وہ اور ان کو اس کو آباد کیا اکثر مما اماروحا اس کی نسبت زیادہ جو انہوں نے اسے اسے آباد کیا ہے وجہ ہم رسول حمر لائے ان کے پاس ان کے رسول بن بیناتی دلائل فما کان اللہ بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ علی ان پر کہ ان پر ظلم کرے والن کانوں انفوسا لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ہی عزل ظلم کرتے آ کے بط اللہ دینا پھر ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے برائی کی انکدہ کہ انہوں نے جتنایا بھی آیات اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو وکار وی ہا یس تزیون اور وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے اللہ خلق اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی تمہیں عید ہو پھر وہ اس کو لوٹائے گا تم میں الہ تر پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ یوم تقوت اور جسم قیامت قائم ہوگی یب لس المجرمون مایوس ہو جائیں گے مجرم ولم یق اللہ شراکا شفا اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شراکات سے کوئی سفارش ہی وقار و شرکاءہم کافرین اور ہوں گے وہ اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے و یوم تقوم الساعه اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم اذن یتفرقون اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے ففامل الذين امنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے امین الصالحتی اور نیک اعمال کیے فهم يحبرون وہ باغ میں خوش کیے فرو اور وہ لوگ جنہوں نے فر کیا وہ کدب و بھی اور جتلایا ہماری آیات کو ولی فاخرتی اور آخرت کی ملاقات کو فی فِي الْعَذَابِ محدر پس وہ اداب میں حاضر کیے جائیں گے صبح اللہ و صلی اللہ تعلیٰ کی ہی تسبیح ہے ہین تم سونا جب تم شام کرتے ہو وہ نہ اور جب تم صبح کرتے ہو وہ الحمد في آباد کی اور اس کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ عشین اور پچھلے پہر وہ حینت اور جب تم دوپہر کرتے ہوئے یا ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو یقرج الحی من المئی تھی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے و المیت من الحی اور یقرج المیہ تم الحیّی اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے و الارض بعد یقبی اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد وہ کا تخراجون اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے امن آیا ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انخالہ من تراب ان تو اس نے پیدا کیا تم کو مٹی تھے ثم اذا انتم ان تم بشر پھر اچانک تھے تم بشر تنتشرون جو تم پھیل رہے ہو و من آیات اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقاکم من انفسکم کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ہی ازواجن بیوی بیوی کو لیتسکونو الیھا تاکہ سکون حاصل کرو اس کی طرف و جعل بینکم اور بنایا تمہارے درمیان موتا و رحمتن محبت اور رحمت کو ان نفیزالی کا بے شک اس میں آیات البتہ نشانیاں ہیں قومی کارون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے امین آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق اس آسمانوں اور زمین کی پدائش وقت علاف و اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ان نفیدار کلا آیات عالمین بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے امن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منام و کمبل تمہارا رات اور دن کو سونا وبت غا و ہی اور اس کا تراش کرنا اپنے اس کے فضل سے اِنَّ بے شک اس میں نشانیاں قومی قوم کے ومن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف خوف اور تما کے ساتھ وہ یونسل و منزمای اور نازل کرتا ہے آسمان سے یا خوفن و خوف اور تما کے لیے نادر کرتا ہے آسمان سے ماں ان پانی اربا پس وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو فائدہ موتی اس کے مرنے کے بعد ان نفیداری کا بے اس میں آیات نلبتہ نشانیاں ہیں قوم میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انتقومت سما اول بھی کہ کھڑا ہونا آسمان اور زمین کا اس کے حکم سے ثم ادادعاپ دعوۃ من الارض پھر جب وہ تم کو بلائے گا پکارے گا پکارنا زمین سے اذا ان تم تخرجون تو اچانک تم نکالے تخرجون نکلو گے ولا هو کے له من في السماوات والارض جو کچھ ہے آس جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں کل اللہ قانتون سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں واہ اللہ یبدا القرقہ اور وہی ہے جس نے ابتدا کیا تخلیق جس نے ابتدا کی تخلیق کی یا جو پیدا کرتا ہے پہلی بار سب میں پھر وہ اس کو لوٹائے گا واہ احوان علیہ اور وہ زیادہ آسان ہے اس پر ولا اس کے لیے بلند اونچی مثال ہے پھر آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ خوب غالب ہے حکمت والا ہے جس کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ منشورہ کا شریک فی مارک ہم نے تم کو دیا ہے فانتم فی ہی ہو تخافہ تم ان سے ڈرتے ہو کخیفتی کم انفوسا کم اپنے آپ سے ڈرنے کی طرح کدالی کا اسی طرح نفصر العیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں نے قومی یا عقل رکھنے والی قوم کے لیے اللہ دینہ ظلم و بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر علم کے تو میں دی پس کون ہدایت دے گا من اس آدمی کو عضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اور اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار فاقم وجہ کا پس قائب کر سیدھا کر اپنے چہرے کو لدینی دین کے لیے حنی یکسو ہو کر فطرت اللہ یہ فطرت ہے اللہ کی فطرناس علیحا جس پر پیدا کیا ہے اللہ نے لوگوں کو لا تبدیل لخلق اللہ ہی نہیں ہے کوئی تبدلی اللہ کی تخلیق میں دالقت دین القیم یہ قائم رہنے والا دین ہے ولاقہ اکثر الناس لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے منی بینا اس کی طرف رجوع کرنے والے و تقوع اور سے ڈرو و عقیم اور نواز قائم کرو ولا تقو من المشرقین اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ مین اللہ ددینہ ان لوگوں میں سے فروق و دینہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وقان مشيعن اور وقی گروہ بن گئے کل حزب ہر گروہ بما لديهم اس چیز پر جو ان کے پاس ہے فارعن خوش ہیں واذا مس الناس اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ذر کوئی تکلیف دعوا وہ پکارتے ہیں ربهم اپنے رب کو منيبینا الیہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ثم پھر اذا اداهم منه رحمتا پہنچتی ہے ان کو اس کی طرف سے رحمت ادافری کو من یا جب وہ چکھاتا ہے ان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت ادافری کو من اچانک ان میں سے ایک گروہ بھی بیربیہم اپنے رب کے ساتھ یشر کن شریک ٹھہرانے لگتے ہیں لئے فرو تاکہ وہ کفر کریں بما اس چیز کے ساتھ آ تئی جو ہم نے ان کو دیا ہے پہ تو بس وہ بس فائدہ اٹھاؤ بسو فتح عمون بس عنقریب تم جان لو گے اب انزلّہ علیہم سوپان کہ ہم نے ناول کی ہے ان پر کوئی باز دلیل فو یا تقلم بس وہ بتاتی ہے بیمہ کانوں بھی یو شریکن اس چیز کی جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ادا اور جب کھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو اچانک وہ نہ امید ہو جاتے ہیں وہ اولم یا رو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے رشتہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رضب کو فراغ کرتا ہے رضب کو شا جس کے لیے چاہتا ہے وہ یکر اور پس ان لوگوں کے لیے اللہ جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں آتیتم من اور جو بھی تم دو سود لیربوا فی اموال الناس تاکہ بھڑ جائے وہ لوگوں کے بالوں میں فلا یرب و اللہ تو وہ نہیں بھڑتا اللہ کے ہاں وما آتے من تم زکات اور جب تم دیتے ہو زکات تری دونا و چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حب المضون پس یہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں اللہ الذي اللہ, اللہ وہ ذات ہے خلاقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے سبحانہ رکھاکم پھر اس نے تم کو رزق دیا ثم یمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا ثم ییقکم پھر تم کو زندہ کرے گا هل من شرکائکم یفعلون بذلك من شئ کیا ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا جو کرے یہ کام سبحانہ پاک ہے وتعالى اور بلند ہے اما یشرکون اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں فہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہو گیا فساد بر اور بحر خشکی اور تری میں بما کسب اید الناس اس وجہ سے جو کبایا لوگوں کے ہاتھوں نے لیو دیقا تا کہ تاکہ ان کو بعد اللہ دی عاملو بعد اس کا جو انہیں کیا لعلہم کچھ بدا اس کا جو انہیں کیا لعلہم تاکہ وہ بعض باز آ جائیں لوٹ آئیں کل کہتی جئے سیرو فی الارضی چلو پھرو زمین میں تنظورو پس دیکھو کیفا کانہ عاقبت من قبل کیسے ہیں انجام کیسے ہوا تھا انجام ان کا جو پہلے تھے کانہ اکثرهم اکثرهم مشرکین ان میں سے اکثر مشرک تھے فاقیم وجھکل دین القيم پس قائم کر اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف من قبلی اس سے پہلے ایں یاتی یوم ان کے آئے ایسا دن لا مردد من اللہ جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے اللہ تعالی سے یوم عید اس دن یہ سدعن ہو جدا جدا ہو جائیں گے من کا فرا جس نے قفر کیا فل ہی قفر ہو توسی پر اس کا کفر ہے امن املہ صالحن اور اس نے اعمال کیے نیک فعلی امن خوشیون وہ اپنے ہی جانوں کے لیے کہوارہ بناتے ہیں یا سامان تیار کرتے ہیں لئے جی اللہ دینا امن و امین الصالحاتی جزادے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک سال اعمال کی یہ بن ہی اپنے فضل سے ان نہب القافرین بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو امین آیا ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ایور کو خوشخبری دینے والی تاکہ وہ تم کو اپنی سے اور اور اور کی سے سے من تم تم اللہ کے فضل میں شکر اپنی قوم کی کی طرف ان کے پاس من ہم نے, انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا حق اور تھا ہم پر لادم نصر المؤمنین مؤمنوں کی مدد کرنا اللہ اللہ وہ دات ہے يرسل جو چلاتا ہے کو تو وہ ابھاتی ہیں چلاتی ہیں بادلوں آسمان میں جس طرح چاہتا ہے ہے ہے اور دیتا بارش کو من ہی وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے فَإذا من جب وہ پہنچاتا ہے یہ بارش جس کو چاہتا ہے من ہی اپنے بندوں سے ادا ہوں تو اچانک وہ خوش ہوتے ہیں قبلی اور بے شک وہ نازل ہو اس سے پہلے لبل سین نا امید ہو چکے تھے فن درپستھ آثاری رحمت اللہ اللہ تعالی کی رحمت کے نشانات کی طرف کی فیو عیل اور بوتی ہا کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد ان ندارِ کل عیل موتا بے شک کو زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بہ آلاک الشعین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ولا ان ارسل اور اگر ہم نے بھیجی ہوا فرو ہو اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں فراؤ او پس وہ اس کو دیکھیں مسفرن زرد لد تو وہ ہو جائیں گے من بعد ہی اس کے بعد یہ فرون افر کرنے لگیں گے تو ان کلا تُس بھی علم اتنا شک تو نہیں سناتا مردوں کو بلا تمت دعا اور نہ ہی تو بہروں کو پکار سنا سکتا ہے اذا بلو مدبرین جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر رواں ان تبھی حادی اور نہیں تو ہدایت دینے والا اندھوں کو ان ضلالی ان کی گمراہی سے ان تسب تو نہیں سناتا اللہ میں اس کو جو ایمان لاتا ہے کہ آیاتی نہ ہماری آیات پر تو ہم اسلم پر سو بردار ہیں اللہ اللہ خالقہ کو منظر اللہ وہ رات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے قوتََََََََََََََ پھر اس نے بنایا اس کے بعد کمزوری كے بعد قوت كو سما جالم امبال قوتن پھر اس نے بنایا قوت كے بعد كمزوری كو وہ شیبہ تن اور بڑھاپا یا قلو كما کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ خوب جاننے والا، خوب رکھنے والا ہے وَيَوما تقوم اور جس دن قیامت قائم ہوگی یق سجرمون قسمیں اٹھائیں گے ماں غیر کہ وہ نہیں ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے کداری کا قانونی اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے وقال اللہ دینا اوت اور کہا ان لوگوں نے جو دیئے گئے علم بل ایمانہ اور ایمان لقد نبی تم فی کتابی تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں لیکن تم نہیں جانتے تھے فیومن بس اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا مادرا تو ان کی معذرت ولا ہوں اور نہ ہی انہ کیے جائیں گے ان پر اداب ہلکا کیا جائے گا تحقیقوں کے لیے فی حاضر اس قرآن میں من کلی ہر طرح کی مثال وال اگر تو لائے اور پاس کوئی نشانی البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان تم نہیں ہو تم اللہ مبتلون مگر باطل پر جھوٹ بولتے کدالی کا اسی طرح یتبا اللہ علیہ کلوب اللہ ددینہ مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر لا علام جو نہیں جانتے فسٹ بیر پر صبر کر انواد اللہ حق یقینا اللہ کا سچا ہے ولاءیف لا لاقین اور نہ تجھ کو ہلکا کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے